رسول کریم اللہ صاحب اللہ, ہوں ہوں اللہ میں ان سے خلف استعمال محترم بھائی اور دوستوں میں پڑھی فرمایا گیا ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے اور فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں اور پھر یہ بات کہتے ہیں کہ یا اللہ کو نے اس کو باطل پیدا نہیں فرمایا اور یار اللہ کو بہت پاک ہے تو ہمیں عذاب سے نجات تھا فرما تو انسان کسی نالتیاں ہوتی ہیں یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اب ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا اس کی دوستیں ہیں بنیادی ذکر کا معنی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے اسماعی و بارکا کو بار بار تکرار کرنا بار بار کہنے اس کو ذکر کرتے ہیں ذکر کا بنیادی معنیٰ بنیادی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماعی و کو اور اللہ تعالیٰ کی اسماع کو جن میں سفار کا تذکرہ ہے ان کو بار بار کہنا تاکہ ہر بار کہنے کے ساتھ کل میں وہ دھیان جو ہے دھیان چھا رہا ہو دھیان پھیل رہا ہو اور بار بار جو ہے تو تو عزر شیخ نے علمی الفاظ میں لکھا ہے نا کہ مدر مدر کا آزادال کا ادراک کر رہا ہو پانے والی جو ہستان کے اس پہ ہے نا تو وہ ہر نام لینے پر ذات کے صفات کا دھیان اندر لا رہی ہے یہ ذکر ہے یہ ذکر جب زبان کا ذکر ہو جاتا ہے اور دماغ اس کے معنی پر غور کرتا ہے تو پھر ایک ذکر کا دوسرا شعبہ باطن میں زندہ ہوتا ہے جس کا فکر کہتے ہیں وہ اتفقر انسوی سال کے سماعات اور یہ فکر کرتے ہیں اللہ تعالی کی مخلوقات میں پھر انسان کے اندر ایک دھیان کی ریل چلتی ہے یہ طرح اور آپ بیٹھے ہی ہوتے ہیں امتحان کے درد ہوتے ہیں نا تو بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں پرچے کی اور امتحان کی ریل چل رہی ہو ان کے دھیان پر وہ چیز چاہیے مسلسل سوچ چل رہی ہے دکاندار شام کو آتا ہے شام کو آتا ہے سارے دن کی ریل چلتی ہے اس کے ذہن میں کیا آج کیا ہوا اور ریل چلتی ہے کل کیا کرنا ہے یہ فکر ہے جب کسی چیز کا ذکر کثرت ہو جائے تو اس کی فکر تاری ہو جاتی ہے اس کی فکر تاری ہو جائے بات میں خوب جاتی ہے پکڑ جاتی ہے اس لیے ذکر کے بعد فکر کا فکر کیا گیا شاید میں فکر میں بھی خلط اسلام آباد فکر کرتے زمین اسمان میں ہر طرح کی مخلوقات میں تو یہ ان انسان کے بننے میں بڑا کردار ذکر کا ہے اس لیے سبق میں ذکر کی خاص کوشش ہے کوشش کی جاتی ہے اور ذکر کی جو ہے تو پھر ایک ایک تصبیات ہیں اذکار تصبیات وہ مصنوع اذکار ہیں جو ہر ایک آدمی ہر وقت کر سکتا ہے کسی کی اجازت سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں درود شریف کثرت کے ساتھ پڑیں کلمہ استغفار ہے تیسرا کلمہ ہے یہ تین باتیں ذکر میں بتائی جاتی ہیں یہ میں بتائی جاتی ہیں کلمہ استغفار کا پڑھنا تیسرے کلمہ کلمہ تمجید کا پڑھنا اور دروسیف کا پڑھنا جتنی کثرت شادی پڑے یہ تصدیات ہیں کو کہتے ہیں اذکار اذکار ان کو اصطلاحی طور پر کہتے ہیں جو کہ بیت کے فلاسل کے بزرگوں کے طریقے پر اللہ کا نام لینے کا کی ترتیب ہے یہ اذکار ہے ہمارا کشیدیہ طریقہ ہے اس میں جاری ذکر ہوتا ہے ضور سے قابری طریقہ ہے اس میں جاری ذکر ہے لا الہ الا اللہ ہو ذکر ہوتے اور نقصانجیہ طریقہ ہے لشبندیہ طریقے والے بھی جاری, جاری بھی کرتے ہیں لیکن کیا مہم زیادہ کوشش ہے وہ ذکر خفی پر ہے یعنی ذکر خفی پر ہے اور ذکر خفی کی کوئی آیت یاد کرے نا جی شفیلہ صاحب آج اس کو رب کا فی نسل کا تب و مخفیہ <تصال> جی؟ تو وہ باطن میں لکشمندیہ کے طریقے کا ذکر ذکر خفی جی؟ انسان دھیان کے ساتھ یہ دھیان کر رہا ہے کہ اندر اللہ اللہ ہو رہا ہے یہ صوفیہ کا طریقے اذکار کے اور اس میں خاص طور سے طریقے کا ذکر جو ہے وہ ظاہر ہے اور ظہری ذکر جو ہے صابۂ کرام کا اکیلے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اکٹھے کرنا سارا حدیث سے ثابت ہے حضرت برا ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل ذکر ہے اس میں اس بات کو تفصیل سے لکھا ہے باقی ماشاء بہت اچھا لکھا ہے عبداللہ بجاج احمدی اللہ تعالیٰ آپ کے حضرت شریف اور ممبر شپ کے درمیان زور زور سے ذکر کر رہے تھے عمر فاروقی اللہ, علیہ وسلم نے کہا اللہ علیہ وسلم یہ ریاکار ہے ہمارے یہ عواہین میں سے اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے والوں نے کہ اللہ کے عاشقوں میں سے نرمزل لوگوں میں سے تو یہ اکیلا ذکر جہری بس نبی کے اندر صحابی رضی اللہ وسلم وسلم رضی اللہ کا کرنا سلسلہ ہے آپ نے صابق نام کو جمع فرمایا جمع فرما کر آپ نے فرمایا دروازے بند کر دو کوئی اجنبی تو مجلس میں نہیں ہے کہ نہیں ہے اجنگ مجدس میں میں سب کہا تھوڑی دیر بعد ہم آئے تمہیں تم تمہیں ہو کہ تمہاری بات ہوگی یہ مجلس میں آپ کا جاری ذکر کرنا ہے اس میں منفرا کہ ہاتھ کھڑا کرو کا ہاتھ کھڑا کرو اور دوسرے لکھتے ہیں کہ ہاتھ کھڑا کرنے کا تو کچھ ذکر کے ساتھ تعلق نہیں تھا ہاں جی یہ تو ایک اضافی حرکت ہے ہاں ڈاکٹر محمد صاحب ہاتھ کھڑا کرنا کا ذکر کے ساتھ کچھ الگ نہیں ہے یہ اضافی حرکت ہے اضافی حرکت اس لیے کروائی گئی توجہ کے قائم کرنے کے لیے کریں گے کہتے ہیں جو ذکر میں کوئی مثلا کہ اس کا ہمارا چشتوں کا طریقہ ہے کہ ضرور لگانا لا اللہ کر کے پھر زور سے کرنا یہ اضافی حرکت ہے اضافی حرکت یہ ہے کہ اس سے تجربہ بزرگوں کا کہ دل, دل کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے کیا لکشمن حضرات کا کہ آپ دھیان زبان کو تعلق سے لگائیں دھیان پھر کریں یہاں قلب ہے پھر آپ دھیان کے ساتھ اللہ اللہ کہیں اور یوں سے خیال کریں کہ یہاں اللہ اللہ ہو رہا ہے. تو یہ اضافی ایک ترتیب ہوگی گئی یہ ایک ہو جو قائم ہونے کے اضافی ترتیب جو ہے وہ بھی آپ کے عمل سے ثابت ہے اور غور سے اکٹھا کر کے لوگوں کو ذکر کرنا یہ بھی ثابت ہے ٹھیک ہے ہاں اس ہیں کہ ایسے وقت میں کرے اس کو آدمی جس وقت میں لوگ سوئے ہوئے نہ ہوں کہ ان کی نیند خراب نہ ہو لوگ سوئے ہوئے نہ ہوں ان کی دین خراب نہ ہو کیونکہ ایک آدمی سویا ہوا ہے تو آپ زور سے قرآن نہیں پڑھ سکتے اس کے پاس آپ زور سے ذکر نہیں کر سکتے اس کے پاس کیوں اس کا حق ہے تو میں آیا تو جماعت والے ہمارے ساتھی بستر اٹھا کر باہر سے رہے ہیں کہ آپ رات کو کہاں تھے میرے خیال سے شاید مسئلے میں سونے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے کہنے کی یہاں اتنا شور رات ہو رہا تھا ڈول بازے کا کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ دو بجے دو جو ہے تو انہوں نے گولہ چھوڑے ہیں رات کو نیند ہماری بھی خراب ہو گئی ہال <خذ> کسی رات میں اگر مودی صاحب کھڑے ہو کر درد لیتے بارہ بجے تک یا تقریر کرتے سارے لوگ ہنگامہ کرتے کہ لوگوں کی نیند خراب کر رہے ہیں غیرت کی مانی نہ رہی ایک آدمی نے نہیں بولا کہ ڈول بازی نے رات کو میں سونے نہیں دیا ایک آدمی نے بولا حالانکہ باقاعدہ ساؤنڈ پولوشن کا قانون ہے جس کے تحت مالے والے لوگ دعوی کر کے آدمی کی گرفتاری کرا سکتے ہیں اس نے ہماری نیند کو خراب کیا خیر یہ طور بات آ گئی جاری ذکر کی شرائط ہیں ایسے وقت میں نہیں کریں گے کہ لوگوں کی نیند خراب ہوگی ایسے وقت میں نہیں کریں گے کہ لو نماز پڑھنے کا کہ مسجد پر پھیلا کر فرض واجب اور سنت سے موقع پڑھنے والوں کا ہے مسجد پھیلا فرض نماز پڑھنے والوں کا واجب پڑھنے والوں کا سنت سے موقع پڑھنے والوں کا پھر آپ نے اعلان کر دیا ہے جیسے جماعت ساتھی رات کو اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ اب سنتوں کے بعد بیان ہوگا سن سے موقع ہوگا آپ نوافل ہیں نواز آپ اپنے پڑھنے کا بندوبست کریں کیونکہ آپ دوسرے دین, دین کا دوسرا ضروری کام جو بیان کرنے وہ شروع ہو گیا اس جگہ جہاری کی شرائط ایسے وقت میں نہ کیے جائے جس میں لوگ سو رہے ہوں ایسے وقت میں کیا جائے جبکہ دین کا کوئی اہم کام نماز فرض باجب ان کے مقدہ لوگ پڑھ رہے ہوں وہ جب مکمل کرنے تے کیے جائے ٹھیک ہے اور ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ برما ہوتا ہے جو ترخوان کی ایک چیزوں کی برما اس کو لکڑی پر رکھتا ہے تو اس کو اب تو سے ہو گیا پہلے ہاتھ سے کرتے ہیں برما ایسے کرنے سے اندر گستا جاتا ہے اندر سے برادہ باہر نکالتا جاتا ہے ذکر جاری جا جا جو ہے یہ زل میں گستا ہے اور دل کے اندر سے معصیت کا زنگ اور معصیت کا غبار اور دیرا کو نکالتا جاتا ہے یعنی کرتے کرتے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے آدمی کو بیداری کی ذکر کرنے کی اللہ کے دھیان کی ذکر کرنے کی تو دل میں اللہ کا تعلق بیٹھ جاتا ہے آدمی کو ہر وقت احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا وہ فرض نہیں انسان کو یہ بات حاصل ہو جاتی ہے اور یہ بات جب حاصل ہو جائے تو بس آپ گنگنا کیسے کر سکتے پرانا خاصا اس کمرے میں لوگ بند ہوں ایک مرد عورت بند ہو اور ان کو کہ ہاں ایک تھوڑی چھوٹا سسراخ ہے اس سے ایک چھ سات سال کا بچہ دیکھ رہا ہے یہ گناہ کر سکے کا تم نہیں اس بچے جو اپنا دھیان دیا آج مجھے تجھے نماز پڑھنے والے کو حج کرنے والے کو دنوں ڈاڑی رکھنے والے کو اتنا دھیان بھی اصل نہیں ہے اللہ کر کے بچہ دیکھ رہا دیکھا یہ تو ذکر ہے اس کے پیچھے وہ دھیان قلب میں جادی ہو جائے وہ حاصل نہیں ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے ذکر کے دوران بابر مشق لوں کہ ان شاء اللہ ذکر کریں گے تھوڑی دیر کے لیے لا اللہ لا اللہ ہے. کے ساتھ قلب سے اللہ کا غیر کا دھیان نکلا اللہ اللہ دائیں کلے تک سر کو لاتے پیچھے گر گیا اللہ جہاں قلب پہ وہاں پر گویا تھوڑا سی ضرور اور اللہ کا تعالی اللہ کی محبت اندر داخل ہو ٹھیک ہے دھیان کے واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں چھوٹا سا ایک چور تھا رات کو چوری کرنے کے لیے نکلتا تھا اس کا ایک بچہ تھا بیوی تھی گھر والی کی اور فاتر بچہ اتنا چھوڑا رہ گیا اس نے کہا جب میں رات کو جاؤں گا چوری کے لیے بچے کو کون سنبھالے گا اس کے پاس ایک دینی مدرسہ تھا اس نے کہا یہاں چھوڑ دیں گے کھانا ہی ملتا ہے کپڑے ہی ملتے ہیں اور یہاں رہے گا جب بڑا ہو جائے گا میرے کام گو تو میں رہ جاؤں گا جا کر محترم سال کے بعد بچے کو چھوڑ دیا کبھی کبھی پوچھنے کے جاتا تھا ایک دفعہ گیا کون لوگ کہ آپ لڑکا مضبوط ہو گیا ہے عمر زیادہ ہو گئی ہے صحت اچھی ہو گئی ہے جیسے محتنم صاحب نے کہا جی میں بچے کو لے جانا چاہتا ہوں محتانہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی بہت اچھا بچہ ہے بہت اچھا پڑھتا ہے دلچسپی لیتا ہے آپ اسے نہ لے کہا نہیں جی بس ہماری تو مجبوری ہے بچے کو لے آیا اس نے بچے سے کہا کہ رات کو کام کے لیے جائیں گے ٹھیک ہے جی والد صاحب جو کہیں تاط مل والے گئے اسے جا کر ایک مکان میں سوراخ کرنا شروع کیا اور کو دور کھڑ کے اس نے کہا دیکھیں جب کوئی دیکھے مجھے کہہ دینا کہ دیکھ رہا اس سے سوراخ کرنا شروع کیا بچے نے غور کیا کہ رات کے اندھیرے میں پرائے گھر میں سوراخ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے چوری کرنا چاہ رہے تھوڑی دیر سے گاس نکال کے ابا جان دیکھ رہا ہے دیکھ رہا تھا کہا چور کا تو بڑا کمزور دل ہوتا ہے وہ باغا دونوں باگے باغے باغے جب کافی دور نکل گئے تسلی ہو گئی جب محفوظ ہو گئے ہیں وہ باپ میں کہا بچے سے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کون دیکھ رہا ہے وہ بیٹا کسی سے مدسے میں پڑا تھا نہ صرف ظاہری تعلیم ہوئی اللہ والے لوگ تھے اس کے دل میں اللہ کا دھیان آ گیا اس نے کہا با جان اللہ دیکھ رہا ہے سو تو صرف ہماری طرف زبانی بیان نہیں تھا کہ اللہ دیکھ رہا اس کے قلب میں یہ بات اللہ دیکھ رہا بس باپ کو اللہ نے تو بتایا تو یہ دل میں دھیان چھا جائے کہ ہم بولتے تولتے لکھتے فیصلہ کرتے آتے جاتے اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ذکر کے نتیجے میں یہ بات آدمی کو حاصل ہونی چاہیے ان شاء اللہ تھوڑی جی ذکر کریں گے لا الہ اللہ کے غیر دل سے نکل لا الہ گر اللہ لطیفہ قلب جو ہے بائے پرستان کی نوک سے دو گول نیچے دو گول بائی طرف کو ہے یہ جگہ ہے لذیذ قلب کی لا الہ اللہ ہمارے میڈیکل کالج کے طلبا بیٹھے ہوئے ہیں اللہ بزرگوں نے ذکر کرایا تو کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ کچھ عرصے کے بعد دل باقاعدہ ٹک ٹک کرتا ہے غیر موقع کے لوگ کہتے ہیں کہ قلب جاری ہو گیا یعنی دل ذکر کرنے کا حالانکہ دل کا ذکر یہ ٹک ٹک کی آواز نہیں ہے ایسے میں نے سوچا کہ یار نہیں یہ معلوم کرنا چاہیے یہ ٹک ٹک کی آواز باقاعدہ دل جاتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے یعنی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو فنڈ سب سمجھ جو ہے فنڈس آف اسٹاپک جو ہے یہ اس طرح شروع ہو جاتی ہے کرنے سے اس سے باقاعدہ ٹکٹ ٹک کی عبادت آفس کی موومنٹ ہے تو اس لیے میرا ایک کتاب سے اس, اس لکھا ہوا ہے کہ مریض اور سائکیٹک ڈیزیز والا مریض یہ جاری ریکر نہیں کرتے اس کو نقصان ہونے کا خطر ہوتا ہے لہٰذا اس کا ذکر خفی کرایا جائے یا ذکر لسانی کرایا جائے کیونکہ اصلاح صرف زیر ذکر میں نہیں ہے کئی طریقے ہیں مگر اسلائی نفس کے آخر میں میں نے لکھا تھا کہ ہمارے جو میں جو ترتیب لکھی ہے اس کی کتابیں دوبارہ پڑھ سکتا ہے جاری ذکر کے لیے بیٹ ہونا اور آمنے سامنے آ کر سیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے تو کتاب کے وہاں پر ہے جو مادستانی والوں کا اسپتال ہے وہ ڈاکٹر صاحب آدمی گہرے واقع شاگرد میں ان کو پہنچا انہوں نے کہا دیکھو جی اس ذکر پر جہرہ قائم کی اپنی کہ مجھ سے بیس ہوں گے اور مجھ سے آ کر پوچھیں گے پھر کریں گے ذکر ایک اچھی زیرو کے لیے ہم نے نہیں کیا ہے تجدیات آپ بے شک بغیر اجازت کے بغیر پوچھے پڑھے جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اس کی کوئی پابندی نہیں لیکن صوفیہ کا ذکر ہے اس کی کچھ باریکیاں ہوتی ہیں تو زیادہ ہی آپ کو سیکھنا پڑے گا مشورہ کرنا پڑے گا جیسے ہم بعض نقصان کا ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ذکر کی بارہ تصویریات ہوتی ہیں اس میں دو سو دفعہ اللہ اللہ چار سو دفع اللہ چھ سو دفعہ اللہ اللہ اور سو دفعہ اللہ یہ کرنا ہوتا ہے یہ کوئی پینتالیس منٹ کر کا ذکر تو ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے سلسلے میں ان کو کوئی پانچ چھ مہینوں میں یہاں تک پہنچایا نا وہ ذکر کر رہے تھے ان کا ایک مہمان ایک ڈاکٹر صاحب مہمان آ گئے اور ایک دوسرا کسی یونیورسٹی کا طالبان تھا یہ دو مہمان آ گئے اس کو ذکر کر رہے تھے میں کوئی بڑا مزہ آیا ان نے بھی اس کے ساتھ پورا شروع کر دیا پورا شروع کر دے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ایک کو تو میدے کی تکلیف ہوگی ہے دوسرے کو سر درد کی تکلیف ہوگی میں نے کہا ان کو کہا تھا کہ بغیر پوچھے کر رہے تھے آپ کو تو اس جگہ تک چھ مہینے میں پہنچایا اب ویکسین میں پہنچنا چاہتے تھے ویکسین کا لوڑ تو پھر بہت ہے خیر اس میں یہ سیکھنا پڑتا ہے اگر وہ فل نہیں انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ ہوتی ہے اس کی تاثیر ہے ٹھیک ہے نا پھر سے اللہ تھوڑی زیر ذکر کریں گے اللہ الہ کے ساتھ دھیان کرنے کے کل سے اللہ کے غیر کا تعلق نکلا اور ال اللہ کے ساتھ دھیان کرنے کل میں اللہ کا تعلق آیا پھر اللہ کے ساتھ کرنا ہے اللہ اللہ, اللہ کے اللہ حضر ہے اللہ تبارک میں دیکھ رہا ہے اللہ تبادلہ ہمارے ساتھ تو اللہ اللہ کہیں گے اللہ اللہ کے وقت بھی دھیان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ حاضر ہے ہمیں دیکھ رہا ہمارے ساتھ ہے اور جہاں کلب گل جگہ ہے کی یہ دھیان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کی آواز یہاں سے اٹھ رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی دیر ان شاء اللہ لا کر کریں گے Allah illallah Allah illallah Allah illallah Allah illallah نور لا اله الا الله دالها الا الله دالها الا الله دالها الا الله دالها الا الله دالها الا الله نورها الا الله دالها الا الله نورها الا الله نورها الا الله La la ilaha illallah, la la ilaha la la ilaha illallah, la ilaha la ilaha la ilaha No ilahu illallah No ilahu illallah Da ilahu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 لا اله الا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 لا إله إلا الله صلى الله عليه إلا الله لا الله لا الله لا الله إله إله إله إلا الله الله إله إله إلا الله لا إله إله إله إله إله إله إله إلا الله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 باؤ تن باؤ تن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 Allah الله الله الله الله الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوه الا بالله والصلاه والسلام على رسول الله محمد والي وصحبه اجمعين يا ولي الولي یا اخر الاخرين يا ذو القوت المتين رحم المساكين يا رحمر راحم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال را و الهكم اله هو الله اله الله الرحمن الرحيم لا من الله لا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات اللهم يا من هم اللمات اللهم انصر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من باخذ المنفذ الذين محمد صلى الله عليه وسلم نادىك اللهم رب ارحمهما كما ربيا ني صغيرنا ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرتا عينا ومجننا النار المتقين ما ما اللهم ما جعلته سهلا انت تجعل الحزن یا ہمارے پورے ملک کے گنام کا معاف ہوں یا العمل پرشانی کو دور مشکلات پر سان فرما یا ملک کے فارم سزے میں گڑے میں دشمن میں یا اللہ عمل کی مانوں کی خاص ہوتاوں کے بچوں کی جوانوں کے بوڑھوں کے خاص یا علم کے بالوں کے خاص ہونا جہاں لڑ رہے ہیں کچھ دفعہ بے دفاع کے اتفاق تحاد امن عمان کے لات پیدا یا علیہ ہدایت عام فرما بے عام فرما علور صلی اللہ کی محبت عام فرما لفیقوں کی محبت عام فرما یہ عالیہ ضرور زندگی کی محنت کوشش کر رہے ہیں تصویر و تعریف کے راستے سے کتابوں رسائل کے ذریعے سے کر رہے ہوں یا مدارتہ کے راستے سے کر رہے ہوں یا دعوت تبدیلی طرف سے کر رہے ہوں یا بیت و تلقین کے راستے سے کر رہے ہوں یا کتاب کے میں لڑ ہوں یا اللہ سب کو اخلاق نفیم فرما سب کو اپنا قرم و من رفیق فرما سب کے لیے بس پڑھا یا اللہ سب کی کو برا رکھما یا رام والے حاضر مجلس والے احمد المسلمین سب کے مال جان الاد کاروبار ملازمت ساری بھر کر ڈال یا آلو کو تنظیس و تنگا کو دور رمال ہے پریشان آلو پریشانی میں گرا ہوا یا اللہ کوئی بیمار اور گھر میں بیماری ہو یہ تو حفاظت فرما یا اللہ جو ساتھی بے روزگار ہے اعلیٰ تو روزگار فرما ان ساتھی نے امتحان دیا امتحان دینے والے یا اللہ خاص طور سے یا امتحانہ میں کامیاب فرما یا اعلیٰ دنیا کے منظر ہر منظلم پر آسان فرما آخر کے ہر پر آسان فرما یا اعلیٰ پاکستان میں عنان کے پیدا فرما یا اعلیٰ پاکستان سے نصرت کو دور فرما یا اعلیٰ پاکستان سے نصرت فرما یا اللہ کے پاکستان سے نکلنے کے علاق پیدا فرما یا الگ اس کو اپنی گرد پکڑ لے یا الگ جتنا کچھ خون ہوا یا الگ سے بدلے میں یا الگ سے بدلے میں کوئی جکڑ یا اللہ تو امریکہ عالمی کا خاتمہ فرما یا عالمی قصبے کو بیکار فرم لشکروں کو پتھر فرما یا اللہ تو امریکہ کے کو غارت یا اللہ تو امریکہ کے میشر کو غارت یا اللہ تو امریکہ کے مشیر کو غارت ہو سلی <سلام> اللہ <سلام> تعالیٰ خیریت محمد